الحمدللہ الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام وعلا سیدی الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فا اعوذ باللہ سمین العلم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا ناپسا لیسا آپ نے افعال ناقشہ پڑھے ہیں کانا سارا صبح امسا بات مابرحمن فق الح ٹھیک ہے فعال ناقشہ رافیعم ناصب الخبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے رافیعلعسم ناصب الخبر یعنی حروف مشبہ بالفعل کے بالکل خلاف بالکل اکیچ جو عمل مشبہ بال کے ہے ان کے بالکل خلاف کام کرتے ہیں غروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب دیتے ہیں خبر کو رفع دیتے ہیں اور افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں یعنی ان کا جو اسم ان کا جو معباد ہوگا وہ مرفو ہوگا بیتبار اسم کے اور پھر ان کی جو خبر ہوگی وہ کیا ہوگی منصور جب کہ روف مشباع فیل کا حصہ منسوخ اور خبر مرفو ہوا کرتی ہے تو اس ایک مختصر سے حصے میں مولف انہ احادیث کے ٹکڑوں کو بیان کریں گے کہ جن کے آغاز میں لئیسا کا لفظ آ رہا ہے جن کے شروع میں لئیسا کا لفظ ہے کہ لئیسا آپ دیکھیں گے احادیث کو لئی سلی سما سما خرید تو حادث ہے اس ٹکڑے میں اور سنوان کہتے ہیں کہ جو ساری کی ساری لئی سے شروع ہو رہی ہیں ان کا آواز لئی سے ہے اس کی عنوان دے دی ہے لئی سنکسا حدیث نمبر ایک سو چھتر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا سخت بھاری بھرکم قوی پہلوان بسور سرا سرا یسرا مانا ہوتے ہیں بچھاڑنا کسی کو بچھا دینا کسی کو لڑائی میں بچھاڑ دینا نیچے یعنی غالب آ جانا کسی پر جنگ میں تو یہ ہوتا ہے سرا مانا بچھاڑنا انما نما شری انما ان نما ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ روح مشبہ الفیل وغیرہ کے بعد جب ما آ جاتا ہے بالکل متصل تو ان کو اپنے عمل سے روک دیتے ما ملغا ملغ علام تو ان کلمہ حسر الشدید پھر وہی الدی یمل کو نفس ہو ملک یمل کو اس کا معنی ہوتے ہیں قدرت جس کی اپنے نفس پر قدرت ہو طاقت ہو اس پر اپنے نفس پر قادر ہو غضب معنی غصہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئی سدید کہ نہیں ہے, پہلوان نہیں ہے پہلوان کی وجہ سے انم اشدید البتہ یا سوائے اس کے نہیں اشدید اللہ پہلوان الدی وہ شخص ہے یمنے کو نقصہ جو اپنے نفس کا مالک ہو این دل غذب غصہ کے وقت تو جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے اللہ یمل کو جو اپنے نفس پر نفس کو قابو میں رکھے عند غضب غصہ کے وقت تو پہلوان وہ شخص ہے کون پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے اور اس کو اپنی قدرت میں رکھے نہ یہ کہ پہلوان وہ ہو کہ جو لوگوں کو بچھاڑ دے تو کیا فرمایا شدید بسورا دے پہلوان نہیں ہے بچھاڑنے سے انما یا اس کے نہیں مگر یہ کہ پہلوان وہ شخص ہے یمل کو نفسہ ہو جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بہادر شخص کی تاریخ یہ ہے کہ بہادر حقیقی معنیٰ میں وہی ہے کہ جو غصہ کے وقت اپنے نصف پر قابو رکھتا ہے اور اس کو اپنے قدرت میں رکھتا ہے آپے سے باہر نہیں ہو جاتا غصہ کی عام طور پر تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں تحور جغل اور شجاعت تحور انتہائی زیادہ غصہ جس میں انسان بالکل یعنی جنون کی حد تک پاگل ہو جاتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے یہ ہوتا ہے تحفظ یہ بالکل ناجائز حد تک وہ ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر ہے جبن بز دلی کے انسان بز دل بن جائے اس کو غصہ آئے ہی نہ اور یہ بالکل مطلوب نہیں ہے یہ بھی ناجائز ہے اس کی آپ یوں مثال لے لیں کہ کسی کے سامنے اس کی ماں بہن یا کسی کی بھی عزت اتاری جا رہی ہو یا اس کی عزت پر حرف آ رہا ہو اور وہ کیا ہو جائے خاموش رہے بز دلی کی وجہ سے یہ یہ یہ اس کے علاوہ ہزار ہاں ہیں تو مطلب یہ کہ یہ بھی شریعت میں مطلوب نہیں ہے تو تحور بھی ناجائز جو بن بھی ناجائز تیسرے نمبر پر ہے شجاعت من بہادری یہ درمیانہ اور بالکل میانہ روی ایک غصہ ہے کہ جس میں انسان اپنی تدبیر کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے اور پھر یہ کہ بار ہاں سمجھانے کے باوجود اگر وہ نہ سمجھے تو اس کے مطابق اس کو کیا کر دینا غصے کا اظہار کرنا اس پر اور وہ بھی ایک حد تک رہتے ہوئے جس میں حدوں کو کراس نہ کیا جائے اس حد تک رہتے ہوئے جو غصہ کیا جائے وہ یہ کیا ہے شجاعت ہے بار. اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک بچہ ہے اس کو آدمی کوئی بات سمجھاتا ہے ایک بار پھر نہیں سمجھا دوسری بار بھی سمجھا دیتے ہیں تیسری بار ہلکی پھلکی اس کو سزا بھی دے دے تو تحور بھی نہیں ہونا چاہیے جبن بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل غصے کا نہ آنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اتنا ہی ہر وقت کا غصہ کہ بالکل تحور کی حدوں کو چھو جائے یہ بھی نا جائز ہے تو درمیانہ درجہ ہونا چاہیے جس میں نہ بہت زیادہ زیادتی ہو اور نہ ہی ایسا ہو کہ بالکل غصہ آتا ہی نہ ہو اچھی بات ہو تحور تہوور تا ہا وا تحور نہیں ہا نہیں ہے ہا ہے ہا تحور جی ہاں تو تحوور بھی نہیں ہونا چاہیے جی بالکل ٹھیک اور جل بزدلی جس کو کہتے بزدلی بھی نہیں ہونی چاہیے تو میں نے بتایا کہ غصے کا نہ آنا یہ بھی بری بات ہے اور انتہائی زیادہ غصے کا آنا یہ بھی بری بات ہے درجانہ درجہ ہونا چاہیے جس میں انسان اپنی کامل عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرے اور حکیم اس میں فلیطانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی غصے کا فوراً حل نہیں کرنا چاہیے انسان ہے یاد رکھیے گا زندگی میں بہت سارے معاملات آتے ہیں کبھی بھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ انسان کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے لیکن کبھی بھی اس وقت اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ نے پیچھے کریش یا کبھی حکم بین وہ غصے کی حالت میں ہو تو غصے میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے کہ ملت کا میں نے کیا کہ فرماتے ہیں رحم اللہ تعالی کہ غصہ اور شہوت دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر کبھی فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے بالکل درمیانہ نیانا روی کے مطابق چلنا چاہیے اور جب کبھی بھی غصہ آ جائے تو اس کو پی لینا چاہیے جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو بالکل ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچا جائے اگر اس میں کوئی پہلو غلط تھا تو اس کو درست کرنے کے لیے اب کوشش کی جائے یا اگر کوئی اس طریقے سے کوئی برا کرنے والا ہے تو اس کو بھی مطلع کیا جائے اور اگر کوئی باوجود بتانے کے پھر بھی وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اس کے مطابق سزا بھی دے دینی چاہیے غصے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے عام طور پر اولاد کے حوالے سے یاد رکھیں جو بات آپ غصہ کر کے اس کو آپ کہیں گے اس میں اتنی بڑھائی اس کے لیے نہیں ہوگی اتنا فائدہ آپ کے بچے کو آپ کے غصے والی بات سے نہیں ہوگا جتنا فائدہ آپ اس کو اچھے طریقے سے حکمت بنے طریقے سے اس کو بتائیں گے اور اسے سمجھائیں گے اگر آپ غصے سے اس کو ڈانٹ پلا دیں گے تو وہ وہی وہ کام کرے گا لیکن یہ ہو جائے گا کہ آپ اس کے اندر کام چوری آ جائے گی وہ چھپ کر کرے گا آپ کے سامنے نہیں کرے گا لیکن کرے گا ضرور لیکن جب آپ اس کو اس کی برائیوں سے آگاہ کریں گے جس کام میں وہ ملوث ہے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے جس سے آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں اس کو حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ جب آپ سمجھائیں گے تو وہ اس بات کو لے گا اور ان شاء اللہ اس بات کو وہ بھی سمجھے گا کہ ہاں یہ میرے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے مجھے میرے والد نے یا میری والدہ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے تو اس لیے کوشش کی جائے اور بالکل ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت بس پیار ہی پیار ہو نہیں غصے کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور تربیت پر اثر انداز تاکہ نہ ہو کوئی بھی ایسی چیز جی ہاں تو بالکل کہیں پر ہم ہر چیز میں آپ دیکھیں گے تو ہم ہر دو انتہاؤں پر ہوتے ہیں کوئی تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے ان اپنے والدین کے ساتھ کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ بس انہوں نے ڈانٹ نہیں ہوگا اور کوئی ایسے ہیں کہ ان میں کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ والد کا بھی یا والدہ کا بھی کوئی درجہ ہے تو دونوں غلط ہے ربی ہونا چاہیے آپ پیار بھی دیں بچوں کو پیار بھی کریں ان سے لیکن ان کو آپ غلط طریقے سے غلط تعداد سے آپ ان کو روکیں بھی ان کی تربیت بھی کریں اور ان کو ہلکی پھلکی ڈانٹ بھی پلائے ٹھیک ہے نا لئی سدید بسوراتی انم شدید پہلوان بچارنے سے نہیں البتہ پہلوان وہ ہے یملک کو جو ہو جو پر قابو رکھے اندل کے وقت ترکیب اشدید اس میں لئی سا بسرا بسرا ضرف مستقر خبر ٹھیک ہے باجار اصورات مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے صبح سابے تن کے ثابتاً اپنی زمین فائل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو خبری یا شیو جملہ ہو کر خبر ہے لئیسا لئیسا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری انما ان نما حرف ان نما کلم حسر اشدید و تو میں نے بتا دیا تھا کہ انہ کے بعد جب بھی ان کے بعد ما آ جاتا ہے تو ان کو عمل سے روک لیتا ہے اس کو کہتے ہیں ماں کافا ملغ عمل بھی کہتے ہیں تو آپ یوں کہہ دیں کہ ان ماں کا حسر اشدید و مبتدا الدی اسم موصول جی بالکل ٹھیک ہے حسر الدی اسم موصول یمل کو فیل اسم ضمیر فائل نفسا مضاف مضافل مزاحم ضافل مل کر مفول بگی فیل کے لیے مزاف مزاف مفول بحی نفسا ضافل مزاف مفول بہی اور اہند الغضب مفول فی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر سلا ہوا میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر خبر ہوئے اشدید و مبتدا کے لیے مفتضا خبر مل کر جملے اس میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منخب بابا امراطن خب بابا خب کا معنی ہوتے ہیں دھوکا دینا کیا کرنا دھوکا دینا ابھارنا برانگیستہ کرنا کسی کو کسی کے خلاف ابھارنا یہ سارے کے سارے خب بابا کے معنی ہیں بیوی کو پر او مولا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منخب ب نہیں ہے ہم میں سے من وہ شخص خبب امراتن علی زوجہا جس نے دھوکا دیا امراتن کسی عورت کو اعلی زوجہا اس کے شوہر پر اس کے خاوند پر او عبدا علی سیدہا سیدہ یا غلام کو دھوکا دیا اس کے آقا پر جی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے عورت کو دھوکا دیا فساد ڈالا اور اپنے شوہر پر مثلاً وہ چاہے عورت ہو یا چاہے مرد ہو کوئی کسی عورت کو یہ کہے کہ آپ کے خامن تو بس آپ کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں بس وہ تو آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں آپ سے تو کھانے کا ہی نہیں پوچھتے ہیں اور فلاں تو بڑا خیال رکھنے والے ہیں فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں تو کسی اجنبی شخص کی اس کے سامنے کیا کرنا تعریفیں کرنا اس کسی دوسرے شخص کی بیوی بی کے سامنے کسی اجنبی شخص کی تاریخیں کرنا یہ کیا ہے گویا کہ اس کو اپنے شوہر کے خلاف ابھارنا ہے اور اس پر کیا ہے اس کو دھوکہ دینا ہے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے اسی طریقے سے پہلے اسلام میں آقا اور غلام کا تصور پایا جاتا تھا اور اب بھی تصور ہے البتہ کئی سارے ممالک نے اپنے ہاں یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ اگر کسی ملک کی دوسرے کے ساتھ جنگ ہوگی بھی تو وہ ان کو غلام نہیں بنائے گا تو جب تک وہ ممالک اس اپنے معاہدے کا حصہ ہیں تو خلاف ورزی کی وجہ سے گنہگار ہوں گے لیکن اگر اپنے معاہدے سے دست پردار ہونے کے بعد وہ اگر پھر جب جنگ ہوگی کفار کے ساتھ تو ایک دوسرے کو کیا کر سکتے ہیں غلام اور بانیاں بنا سکتے ہیں بہرحال حکم باقی ہے کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے تو کوئی غلام کو یہ کہے کہ آپ کے آقا تو بس آپ کا خیال ہی نہیں کرتے آپ سے تو پوچھتے ہی نہیں ہے تو اسی طریقے سے مختلف باتیں کرنا کہ اس کے اس بات پر ابھارا جائے کہ وہ کیا ہو جائے یہاں سے بھاگ کر کسی اور کے ہاں چلا جائے یا بیوی بی کو اپنے خامن کے متعلق برائیاں بیان کرنا اور اس کے سامنے کسی اور اجنبی کی خوبیاں بیان کرنا تاکہ اس کا دل اگر پہلے سے بھرا ہوا تو مزید بھر جائے اگر پہلے سے لگا ہوا ہے تو کیا ہو جائے اس کا دل اپنے شوہر سے اٹھ جائے تو یہ کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے, کہ وہ بھی پھر کیا ہوتی ہے؟ طلاق کا مطالبے کرتی پھرتی ہے اللہ تبارک و تلا سب کی حفاظت فرمائے منخب من بابا امراط نالا لئی سمنا نہیں ہے ہم میں سے منخب بابا امراط نالا جو دھوکہ دے کسی عورت کو اعلی و اس کے خامن کے متعلق یا اس کے خامند پر او عبدن یا غلام کو اعلی ہی اس کے آقا پر تو مطلب ان لوگوں کو ابھارنا برہم رفتہ کرنا اس بات پر یا ان کے سامنے دوسروں کی تعریفیں کرنا کہ آپ سے تو بس کوئی کچھنے والا ہی نہیں ہے یاد رکھیے گا کہ یہ ہوتا ہے کسی کے گھر کو برباد کرنا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں بہرحال حال جب انسان معاشرت میں نگاہ ڈالتا ہے معاشرہ جب انسان کے سامنے آتا ہے کھل کر اور معاشرے کے مسائل تو پھر انسان کو علم ہوتا ہے کہ یہاں کس کس قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں البتہ اتنی بات ضرور یاد رکھی جائے کہ عورت کے لیے سب سے بڑی بات اور سب سے گھنی چھاؤں اس کا شوہر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا واللہ اس کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہوتا نہ ماں باپ ہوتے ہیں نہ بہد بھائی ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا بس اس کے لیے اگر سب کچھ ہوتا ہے تو وہ شوہر ہوتا ہے بس جو خواتین اپنے گھروں کو خود اپنے تین، اپنے ہاتھوں خود برباد کر کے چلی جاتی ہیں اور کسی بھی صورت میں جذباتی فیصلہ کر کے یا کچھ بھی کر کے بہت ہی طویل عرصے میں وہ اس پر نادم ہو جاتی ہے ہمارا تو اس سے تعلق ہے لوگوں کا لوگوں کے مسائل سے کہ معاشرے میں کس طریقے کے مسائل پیش آتے ہیں تو بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے جب ماں باپ کی پیشانی پہ بھی بل پڑ جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے بہن بھائی برداشت نہیں کرتے تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے پھر وہ خاتون یا وہ عورت اس بات پر آ جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی کھانے پینے کا پوچھنے والا ہی نہ ہو مجھ سے کوئی میرے کپڑوں کا پہننے تک کا پوچھنے والا کوئی نہ ہو لیکن یہ ہو کہ بس میرے اوپر ایک نام ہو کہ میں یہ سمجھوں کہ ہاں میرا کچھ اور ہے یا میرے اوپر کوئی ذات مرد ہے تو اس لیے کبھی بھی جذبات سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جیسے گزشتہ حدیث ہے صبر سے تحمل کے ساتھ اور اگر کوئی فیصلہ کرنا بھی ہو تو اس کے لیے آپشن رکھ کر کرنا چاہیے کوئی بھی فیصلہ وقت نہیں کرنا چاہیے جس باتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے یہ ویسے میں نے جنم اور اس سے متعلق بات کر لی تو اس لیے ذہن میں رہنا چاہیے لیسما من خببت امراۃن علی زوجھا او عبدن علی سیدہ نہیں ہے ہم میں سے جو عورت جو دھوکہ دے کسی عورت کو اس کے شوہر پر یا یہ کہ غلام کو اس کے آقا پر لئی سفر ناقص ظرف مستقر خبر مقدم بقیہ تفصیل آپ کر سکتے ہیں منجار ناظمیر مجرور علاخر ہی من اس میں موصول خب و بھيل اس میں ضمي فعل امراع معطوف فل امراع ماتوف, امرأتن ماتوف اور حرف آتفا اور آبدن آگے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آبدن معطوف ماتو فلے اپنے ماتوب سے مل کر مفول بی خبہ فیل کے لیے الا جار مزاف مزافل مزاحملے او آطفہ اعلیٰ سیدی ہی الا جار سید مذافل مزاحمل مل کر مجرور جار مجرور مل کر ماتو ماتو ماتوف اللے مل کر متعلق ہوئے کس کے خب بے تو امراطن آگ دن او آگدن ماتوف ماتوف الحم مفول بھی ہی الا او اعلی سہ یہ ماتوف معطوف مل کر متعلق ہو جائیں گے فیل کے تو فیل اپنے فائل مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر سلا ہوا من مصول کے لیے موصول سلا مل کر اس میں لئی سا وخبر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں یاد رکھیے گا دونوں کہہ سکتے ہیں جملہ فیلی خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں پھیلے اس کہہ سکتے ہیں کہ لے پھیل ہے اگرچہ ناقص ہے اسمیہ خبریہ خبریں اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو دونوں طریقے سے آپ ترکیب کر سکتے ہیں آخر میں جملہ فیلیے بھی کہہ سکتے ہیں اور جملہ اسمیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں